مفتی ایک سوال یہ آیا ہے کہ جناب علی اگر دو مسلمان ممالک میں جنگ ہو جائے ویسے دونوں ہی حق پر ہیں لیکن کوئی کنفیوژن یا مناسبین نے ان میں تفرقہ ڈال دیا اس کی وجہ سے آپس میں ان کی جنگ ہو گئی تو جو دونوں طرف کے جو مسلمان جو شہید ہوں یعنی جو انتق... یعنی شہید ہوں گے کیا انہیں شہید کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا زاک اللہ خیر اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو آ, مسلمان جو ہے وہ آ, شہادت کا ہی رتبہ پائے حسن جان ہی رکھنا چاہیے تو مسئلہ یہ ہے اب ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہک پر کون ہے تو جو ہک پر ہوگا وہ تو شہید ہوگا ایک اشی میں ہے کہ جب دو آپس میں مسلمان لڑتے ہیں تو فیا القات و المقتول مکتولو قلعہ ہما فلنار. قاتل و مختول دونوں جہنم میں جائیں گے تو عرض کی یا رسول اللہ قاتل نے تو قتل کیا مقتول کا کیا قبض تو پیارے آقا کریم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول بھی گھر سے اس کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا لہذا یہ جو جنگ ملکوں کے مسلمان ملک مسلمان ملک کے خلاف جنگ کرتا ہے اور وہ سرحدوں پر جنگ کرتا ہے تو یہ تو قطن حرام ہے اللہ کرم کرے دونوں کو بشگے واضح حدیث تو یہ ہے کہ دونوں کو عذاب ہوگا جو اس طریقے سے لڑتے ہیں ہاں کوئی شریح مسئلہ ہے اور اس میں اگر کوئی ہو گئی ہے اتحادی طور پر یا سمجھنے میں تو ان میں اگر کوئی جنگ ہوگی تو پھر وہ دونوں جنت میں جائیں گے اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عن کا تو یہاں یعنی وہ نہیں دینا چاہیے کہ سیدانی رضی اللہ تعالی اور رضو کے جنگ ہوئی تو وہ تو چونکہ مُلتحدین تھے تو ان میں مئی جب غلطی کرتا ہے وہ اس کو پھر بھی سواب ہوتا ہے وہ تو سب جنت میں ہیں لیکن آج جو جنگ ہوگی تو اس میں ایسے متلقن فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اس کے حالات دے جائیں گے اور دیکھ کر پھر بتایا جائے گا کہ اس میں ہتھ پر کون ہے باتل پر کون ہے یا یہ صرف اپنی انا اور اپنی سرحدوں اور اپنی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں یا مناسب کے کہنے پر لڑ رہے ہیں تو پھر تو جیسا آکانے ہوا دونوں جہنم میں جائیں گے تو اس لیے اگر کوئی شری مسئلہ کے حق پر ہے تو وہ جنت میں دوسرا جنت میں نہیں تو دونوں کو عذاب ہوگا دونوں سجا پائیں گے کہ مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے اور لڑ دنیاوی چیز پر رہا ہے تو اس لیے یعنی وہ جو ہے نا دونوں کے لیے